السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیری جیسے ہوں گے اور میری آواز کو بھی سماپت فرما رہے ہوں گے وائس اگر میری آ رہی ہے تو دونوں رومز میں مجھے بتا دیں وائس ٹھیک ہے جی علی جان بائی جزاک اللہ اعظم بائی جزاک اللہ عامر گیارہ بارہ جزاک اللہ الحمد للہ الحمد للہ قرص حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق ایک مرتبہ پھر ہم اس روم میں آنے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں کی طرح اللہ تبارک و تعلی اس کوشش کو کامیاب فرمائے اور جو اسلامی بھائی اس میں جس طرح بھی حصہ ملاتے ہیں ایڈمن کے طور پر یا اس روم کی میں شرکت کر کے یا جو علماء بیانات فرمائیں گے سوالات کے جوابات دیں گے جو اس روم کی دیکھ بھال کریں گے جو اس میں تشریف لائیں گے اللہ رب العزت سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عنایتیں عطا فرمائے آمین آمین آمین تو یہ روم اعظم بھائی کتنے دنوں تک ہے کچھ معلوم ہے کہ کتنے دنوں تک یہ روم کھلا رہے گا اللہم علیہ مولانا محمد اللہ محمد وبارک <تصفح> اچھا دو دن کے لیے چلے ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر دراصل اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک ہر جہت سے کامل و اکمل ہے اور ہر ولی کو اللہ تعالی نے یہ برکتیں عطا فرمائی ہیں اور جس امت کے بھی اولیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و وطا جلح جلالہ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اور ان کی ان پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ نصیب فرماتا ہے تو اس روم کا آغاز میرا خیال ہے شاید ابھی ابھی ہوا ہے نا میں جب آیا تھا تو اس وقت شاید روم اوپن ہوا تھا ایسا ہی ہے شاید سلسلہ کل تو روم بھی اوپن نہیں تھا میرا خیال ہے آج ہی مطلب جو ہے وہ ہوا ہے تو چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس روم کی ابتداء اللہ تبارت و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں تو تلاوت قرآن مجید کے لیے آ... کون بھائی تشریف لائیں گے سدائے رضا بھائی آپ تشریف لاتے ہیں ہینڈ ریپ فرما اگر آپ کرم فرمائیں اور تلاوت قرآن مجید سے اس روم کا باقاعدہ آغاز فرمائیں سدائے رضا بھائی اگر میری آواز کو سن رہے ہیں اچھا علی جان بھائی تشریف لائیں گے ٹھیک ہے علی جان بھائی آپ تشریف لائیں گے أعوذ بالله من الشيطان الباتين بسم الله الرحمن الرحيم والطير والزيتمون وتورتينين وهذا البلد العميم لا قد خلقنا الإنسان في أحسن تقريم مل آل پچ ری رو مم مز کا با تی علید جزاک اللہ خیر ماشاء ہمارے علی جان بھائی نے اللہ کے پاک کلام سے اس روم کا باقاعدہ آغاز کیا ہے جزاک اللہ اچھا علی جان بھائی آپ نے تلاوت فرمائی ماشاءاللہ اس میں لقد کے لام کو کھینچ دیا آپ نے تو اس کو کھینچا نہیں کریں واقع پڑا ہے واقع پڑے ٹھیک ہے لام کے اوپر زبر ہے اس کے اوپر کھڑی حرکت نہیں ہے ٹھیک ہے واقعی احسانی <تقضیح> جی جزاک اللہ اچھا جی تو نعت شریف کون پڑھے گا کوئی بھائی ناد شریف بلے مطلب لائف پڑھیں اگر تلاوت بھی ہو گئی ماشاءاللہ اور اعلیٰ حضرت ہی کی اگر نعت ہو تو کیا ہی بات ہے اچھا کوئی بھی نہیں آ رہا چلے پھر ہم پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی لیکن ہم نسر کی صورت میں پڑھیں گے ترنم میں نہیں پڑھیں گے اگرچہ ہم ترنم میں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم نسر کی صورت میں پڑھیں گے اللہ صلی اللہ سجیدین و مولانا محمد الجود وبارک وسلم اچھا یہ ہم نعت شریف جو بھی پڑھنے لگے ہیں یہ تقریبا سترہ اشعار پر مشتمل ہے اس میں سے جو شعر آپ میں سے کسی کو سمجھ نہ آئے اس کا نمبر صرف لکھ لیں ٹھیک ہے بلکہ ایک سے سترہ تک گنتی لکھ لیں جو جو شعر سمجھ آتا رہے اس پر ٹک مارک کرتے رہیں اور مطلب اگر جو ہے وہ جو شعر سمجھنا نہ آئے اس پر خاص نشانی لگا دیں اور جب ہم ناد کو مکمل کر لیں تو آپ صرف اور صرف اس کا نمبر مجھے بتا دیں کہ سات نمبر شعر سمجھ نہیں آیا یا دو نمبر نہیں آیا یا پندرہ نمبر نہیں آیا تو انشاءاللہ رب العزت اس کی مختصر تشریح ہم کر دیں گے تو نعت شریف سماج فرمائیے اور اگر اس سے متعلق کچھ پوچھنا بھی جائیں تو شعر نمبر مجھے بتا دیجیے گا ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مروت کیجئے ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں چھیڑنا شیتا کا عادت کیجئے مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام جانے کا فر پر قیامت کیجئے آپ درگاہ خدا میں ہیں وجیح ہاں شفا عط کیجئے وجاہت کیجیے حق تمہیں فرما چکا اپنا حبیب اب شفا بالمحبت کیجئے محبت کب کا مل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت ات کیجیے منشیدوں کا شک نکل جائے حضور ہم غریبوں کی شفاعت ات کیجیے شرک ٹھہرے جسم تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لانت کیجیے ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عداوت کیجیے وقا حجرات علم نشرح سے پھر مومن و اتما میں حجت کیجیے بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے ارتجا و استعانت کیجئے یا رسول اللہ دہائی آپ کی گوشمال اہل بدعت کیجئے غس اعظم آپ سے فریاد ہے زندہ پے پاک ملت کیجیے یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا اولیاء کو حکم نصرت کیجیے میرے آقا حضرت اچھے میاں وہ رضا اچھا وہ سورت کیجیے اللہ سے دینا و مولانا محمد محد الجل کربارک وسلم سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت، پروانہ مجدد و سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا ایک نعتیہ کلام بھی ہم نے آپ کو پیش کیا تو اللہ کے فضل سے قرآن کی ایک مبارک صورت سورائے تین سے اور پھر اس کے بعد ایک ناک سے اس پاک روم کا جس پاک نیت سے اس کا آغاز کیا گیا ہے الحمد للہ باقاعدہ آغاز ہو چکا دعا فرمائے کہ اعلی حضرت کے حق میں بھی اللہ تعالی یہ قبول فرمائے اور ان کا, کا فائز ہم گناہ گاروں کو اللہ حرب العزت نصیب نصیب فرمائے اور ان کے صدقے اللہ رب العزت ہمیں علم دین اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نصیب فرمائے تو میرا خیال ہے آسان نات تھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں نہ ہی کوئی اشعار ایسا شاید ہو ورنہ ابھی تک آپ نمبر لکھ چکے ہوتے کہ جس سے متعلقات آگاہی حاصل کرنا چاہیں سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی ذات اللہ رب العزت نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں ان کی مبارک ذات پر ہم جس پہلو پر بھی گفتگو کرنا چاہیں تو بڑی مطلب جو ہے نا وہ عجیب بے بسی کی سی کیفیت اس اعتبار سے تاریخ ہو جاتی ہے کہ وقت کی بہت کمی ہوتی ہے کہ کما حق ہوں ایک پہلو پر بھی ہم گفتگو نہیں کر پاتے اور خود بھی ظاہر ہے کہ ایک مخصوص ڈیوریشن کے لیے ہی جو ہے وہ آنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے مطلب ترکیب ہوتی ہے دن رات تو کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا نہ کوئی بیان کر سکتا ہے نہ کوئی چھ چھ گھنٹے روزانہ بیان کر سکتا ہے عام حالات میں ظاہر مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کوئی دو چار دن کا کام تو ہے نہیں یہ تو مستقل سلسلہ ہے تو اس وجہ سے جو آسانی سے ہو سکے اسی کی ترکیب جو ہے وہ کرنی چاہیے اس میں سب بائیوں کو اپنا حصہ ملانا چاہیے علماء کو بھی تاکہ وہ مختلف اوقات میں خاص طور پر تشریف لائیں اور جو ہے اس روم کی رونق بنے اور بیانات بھی فرمائیں خاص طور پر سیرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آج اس حوالے سے کچھ مطلب دن کے اوقات میں ہم نے موضوعات لکھے اور تقریباً چالیس ایسے موضوعات بنے ہیں کہ جن پر اعلی حضرت سے متعلق بیانات ہم نے تیار تقریباً کیے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب چالیس بیانات اور ان میں سے بھی ہر بیان جو ہے وہ کم بیش کم سے کم بھی آدھے پونے گھنٹے سے متعلق اور بعض بیانات تو دو دو تین تین گھنٹے کے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکیں گے اور لیکن چند ایک موضوعات پر اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے جو ان کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں انشاء اللہ تعالی مجھ گناہ گار سے اللہ یہ کام لے کہ میں اللہ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کروں اور اپنی بخش کا سامان کروں کیونکہ اللہ کے ولیوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالی کی رحمتیں جو ہیں وہ نازل ہوتی ہیں تو افتتاحی طور پر جو بیان کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں اس کا موضوع ہے امام احمد رضا خان بریلوی کی عالمی اہمیت یہ موضوع ہے اور اگر ممکن ہو سکے تو ان موضوعات کو نا یہ جو علماء اہل سنت بیانات فرمائیں گے تو اگر بہتر سمجھیں تو بعض بائی اس کی ریکارڈنگ کا بھی سیٹ اپ مطلب بنا لیں اور, اور مطلب جو ہے اس میں یہ انشاءاللہ رب العزت فائدہ ہوگا کہ جن اوقات میں اہل علم حضرات روم میں موجود ہوں گے تو وہ تو بیانات بھی فرما لیں گے سوالات کے جوابات بھی دے دیں گے لیکن جن اوقات میں نہیں ہوں گے تو ان کے وہی بیانات اور لائس ڈسکشن جو ڈیوریشن ہوگا وہ آپ بھائی اگر چاہیں تو اس کو مطلب جو ہے وہ ریکارڈنگ بھی لگا سکتے ہیں اور ورنہ مدنی چینل تو ایک ترکیب ہے ہی ہے کہ کچھ بھی نہ ہو تو الحمدللہ للہ مدنی چینل کی طرف سے برکت رحمتیں آج ہی جاتی ہیں اور جو مدنی چینل پر ریلے ہو رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ اس روم میں بھی اس کی ترکیب ہو ہی جاتی ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ بہرحال یہ آپ لوگوں کی اپنی ثوابدید محبت یا ضرورت پر ہے ضرورت سمجھیں تو ترکیب بنائیں ورنہ جو چاہیں کریں تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عالمی اہمیت پر ہم چند باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن یہ ایک پروفیسر ہیں جو دراصل عیسائی تھے ان انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے خاص طور پر کوئی پڑھا لکھا انسان تو پھر اس کے سامنے پھر مسائل یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ کدھر جائے وہ سنی ہو وہابی ہو شیعہ ہو کیا ہو کدھر جائے وہ کون سے نظریات کو اپنائے ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے تو یہ چونکہ پروفیسر تھے اور یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں مطلب جو ہے نا پڑھاتے بھی تھے یو کے میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں سابق پروفیسر ہیں یہ اور انہوں نے جب اسلام کو قبول کیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنے طور پر ریسرچ کی اور الحمدللہ یہ اہل سنت وال سے ریلیٹڈ ہوئے اور انہوں نے پھر سیدی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کو وہ جو مقالہ اصل میں یہ لکھا تھا وہ مقالہ جو انہوں نے لکھا ہے اس کی ترکیب ہم آپ کے سامنے ان شاء اللہ پیش کرتے ہیں ان شاء اللہ الحمد للہ بہت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 صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان صادل بریلوی رحمت اللہ تعالی ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے معروف عالم دین اور چودنی صدی حجری کے مجدد ہے اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں پیدا ہوئے اور انیس سو اکیس میں انہوں نے مثال فرمایا وہ اپنے دور میں اہل سنت کے امام تھے اور اس قدر عظیم تھے کہ انہیں اسلامی صدی کے مجدد کے لقب سے پکارا گیا اسلامی صدی کا مجدد وہ ہوتا ہے جو اپنے دور کے تمام لوگوں میں اہم ترین شخصیت ہو پہلی سدیوں کے مجدد امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی طرح لوگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے میں عظیم ترین اہمیت کے مراتب حاصل کیے مثلا امام محمد غزالی رحمتہ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جن سے یورپ نے فلسفہ سیکھا اس مقالے کا مقصد تمام دنیا کے لیے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات و نظریات کی اہمیت واضح کرنا ہے اور اس مقالے کو لکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر محمد ہارون جو کہ یو کے آکسفورڈ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر بھی ہیں اور انیس سو چھیانوے سے کچھ قبل اسلام لائے اور نو مسلم ہی تھے کہ اعلی حضرت کی سیرت کو پڑھ کر ان کی کتابوں کا مطالعہ فرما کر سننی ہوئے اور ماشاءاللہ پھر انہوں نے اعلی حضرت کی عالمی اہمیت پر یہ مقالہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ اس مقالے کا مقصد تمام دنیا کے لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رقمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات و نظریات کو واضح کرنا ہے کوئی بھی شخص دنیا بھر کے لیے اہم ہوتا ہے اگر اس کے یہاں اپنے دور کی دنیا کے اہم ترین مسائل کا حل موجود ہو قارل مارکس یال نین عالمی اہمیت کے حامل سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کے افکار و نظریات تمام انسانیت کی رہنمائی کرتے محسوس ہوتے تھے اس مقالے میں ہم ثابت کریں گے کہ سیدی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اپنے افکار و تعلیمات سے اس صدی کے اہم ترین مسائل کا حل پیش فرمایا ہماری صدی بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی صدی ہے اور ہماری دنیا کو بھی اسی طرح کے مسائل درپیش ہیں جس طرح امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے وقت میں تھے اس لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی اہمیت آج ہمارے لیے بھی اتنی ہی ہے جس قدر انیس سو اکیس میں ان کے مثال کے وقت کے لوگوں کے لیے تھی بہتر ہوگا کہ ہم اپنے اس گفتگو کا آغاز جد و جہد کے مرکزی مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش سے کریں یہ جدید دور نئی تہذیب کی کامیابی اور پھر ناکامی کا دور ہے سو سال پہلے سائنس پر بہت گہرا اعتقاد تھا اس وقت سے اب تک ہم سائنس کی تنگ دامنی اور بہتر دنیا کی تعمیر میں ناکامی کا مشاہدہ کر چکے ہیں بلکہ سائنس نے اور بھی نئے خدشات کو جنم دیا ہے جس سے سائنس پر یقین ختم ہو کر رہ گیا ہے اس عہد نے سرمایہ داری کا بحران بھی دیکھا ہے اور سرمایہ داری کے مغربی متبادل کی ناکامی بھی کمیونزم ناکام ہو گیا ہے سفید نسلی تعصب اپنی تمام تر دہشتوں کے ساتھ نازی ازم میں ملاحظہ کیا جا چکا ہے اور ایک جماعتی انتمانیت کے نظریے نے بھی تصور سے کہیں بڑھ کر خوف پیدا کیا ہے جدید زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں جدید ثقافت بھی ناکام ہو گئی ہے یہ عہد یورپ اور بقیہ دنیا دونوں میں جدید ثقافت کی تخریب کا عہد ہے یہ عہد ہر طرف الہاد کی عروج کے ساتھ مذہب کی موت کا عہد ہے بلکہ اس سے بھی اہم دنیا میں موجودہ مذاہب کے زوال کے سبب مذاہب کے نئے نئے گھٹیا نمونوں کے ظہور کا عہد ہے یہ عہد بیڑ چال کی ذہنیت اجتماعی تحریکوں فرد کی تزلیل کا عہد ہے اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ یک جماعتی کی کے ذریعے انسان کی شرمناک کارستانیوں کا عہد ہے تو جدید دور نے ان تمام جدتوں سے جن کا ہم نے ذکر کیا مسلم دنیا کو خاص طور پر متاثر کیا یہ جدید دور اسلام اہل اسلام اور روح انسانی یہ جدید دور جو ہے اسلام اہل اسلام اور روح انسانی سب کے لیے گہری تاریخ رات ہے یہی وہ دور ہے جس میں مغرب نے روایتی مسلم معاشرے کو کچل کر رکھ دیا ہے اس کی وجہ مسلم سیاسی قوت کا زوال اور ان مسلمانوں کی روحانی سر اندازی ہے جنہوں نے مغرب کو قبول کیا اس کی پیروی کی اس کی ستائش کی اور اس کی سمجھ لو کہ ایک طرح سے جو ہے وہ اتباع کی یوں دنیا سے اللہ تعالی کے وجود کا تصور معدوم ہو گیا اور متعصب لا دینیت اور باہریت نے اس کی جگہ لے لی اسی سے وحابیت نے جنم لیا یہاں اسلام دین کی حیثیت سے ختم ہو گیا اور جدیدیت کی صورت میں مغرب کی بھونڈی تکلیف اور بنیاد پرستی کی صورت میں کمیونزم فاشزم طرز کی سیاجی سیاسی سماجی تحریک اس کی متبادل بن گئی روایتی معاشرہ تباہ ہوا اور اس کی جگہ مغرب کا در آمد شدہ نو آبادیاتی نسلیت پرستی اور سرمایہ دارانہ معاشرہ آ گیا اور پھر جب مغرب خود ہی ناکام ہو گیا تو اب ہم ان تمام کھنڈرات کے بیچ کھڑے ہیں جنہیں مغرب نے کمیونزم سے فاشزم فاشزم سے نیشنلزم اور نیشنلزم سے کیپٹلزم کی شکل میں تعمیر کرنے کی کوشش کی عالمی حیثیت کی حامل وہی شخصیت ہو سکتی ہے جو دور جدید کی خوفناک شکستوں اور ناکامیوں میں انسانیت کی رہنمائی کی اہلیت رکھتی ہو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی شخصیت تھے اور اسی وجہ سے ان کی عالمی اہمیت ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے اصل کام کو اختصار سے بیان کرنا شاید بہت آسان ہے کہ انہوں نے تمام عمر اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلامی اور اسلامی سوسائٹی کا جدید دنیا کے حملوں کے خلاف دفاع کیا خاص طور پر ان اندرونی حملوں کے خلاف جو ان مسلمانوں کی طرف سے تھے جن کا مقصد اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام سے جان چھڑا کر ایک نئی چیز کو رائج کرنا تھا اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام اور اسلامی سوسائٹی کے دفاع کی کاوشیں ہی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں یہ عالمی اہمیت سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے عالم دین ہونے اور سنی عالم کی حیثیت سے کام کرنے سے شروع ہوئی انہوں نے زندگی بھر ایک عالمی کی حیثیت سے کام کیا انہوں نے ہر اس شخص کے سوالوں کے جواب دیے جس نے ان سے رابطہ کیا ان کا کردار اسلام کا گہرا علم رکھنے والے ایک دانشور کا کردار تھا انہوں نے بطور ایک روایتی اسلامی اسکالر تعلیم پائی تھی اور اس میں بھی بے پناہ گسعت تھی وہ مختلف اسلامی اور دوسرے علوم میں ماہر تھے جن میں اسلامی مذہبی علوم و فنون کے علاوہ ریاضی اور فلکیات بھی شامل ہیں یہ متبشر تعلیم یاستہ عالم کی حیثیت سے محض تحقیق طلب سوالوں کے جواب لکھ کر مانگ نہیں رہی بلکہ محض ایسا فرد فرد درکار ہوتا ہے جو نعرے لگائے اور جس طرح اسے کہا جائے عمل کرتا رہے اللہ اکبر تو محض تعلیم تحقیق طلب سوالوں کے جواب لکھ کر دنیا کو متاثر کرنا شاندار اہمیت رکھتا ہے آج کل اجتماعی تنظیم سازی کا ایسا دور ہے جس میں وسیع دفتری نظام نے فرد کو نگل لیا ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس طرز پر کام کرنے سے انکار کیا ان کے دور میں اجتماعی تحریکیں ابھرنا شروع ہو چکی تھیں مگر وہ کسی کے قریب تک نہ گئے انہوں نے کبھی بھی ایک بیوروکریٹ سیاستدان یا منتظم بننے کی خواہش نہ کی اس اجتماعی تنظیم سازی کے تصور کو مودودی کی طرح کے لوگوں نے اسلام میں داخل, داخل کیا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی نے شروع دن ہی سے اس کی مخالفت کی انہوں نے اجتماعی تحریکوں مثلا تحریک خلافت وغیرہ میں شمولیت سے انکار کیا اور ان تحریکوں کو لیے خود کو اجتماعی تحریک ترتیب دینے سے بھی مجتنب رہے آج کی, جدید دور میں آج کی جدید دور کا انسان اندر سے مر چکا ہے کیونکہ آج اچھے فرد کی مانگ نہیں رہی بلکہ محض ایسا فرد درکار ہوتا ہے جو نعرے لگائے اور جس طرح اسے کہا جائے عمل کرتا رہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ عصر جدید و فرد کو یوں مر جانے کی ضرورت نہیں انہوں نے عالمانہ رائے دیتے ہوئے بڑی سادگی سے اپنا کام کیا ہٹلر اسٹالن اور اجتماعی تشہیر کے اس دور میں آج بھی اچھے فرد پر بھروسہ کرنے کی عالمی اہمیت ہے یہ دور حکمت و دانائی کی موت اور شعبہ جاتی تخصص کا دور بھی ہے پہلے زمانے کے مقابلے میں آج ایک طالب علم کم سے کم شے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانتا ہے یونیورسٹی ایسی جگہ قرار پائی ہے جہاں پروفیسر بھی اپنے چھوٹے سے مخصوص مضمون کے بارے میں کافی علم نہیں رکھتا کیمبرج یونیورسٹی میں حکمت و دانش کا کوئی پروفیسر نہیں ہے تعلیم یافتہ مسلمان اپنے ماضی سے کٹ چکے ہیں کسی بھی روایتی تعلیم یا علم کا وجود اب کم ہی نظر آتا ہے اب پڑھا لکھا طبقہ کا ادوار کے روایتی علوم اور حکمت و دانش کو چھوئے بغیر محض اپنے محدود مضامین کا مطالعہ کرتا ہے ایک ماہر فلکیات صرف فلکیات کا علم رکھتا ہے اسے اس حکمت و دانش کی زرزہ برخبر نہیں ہوتی جو دو سو سال قبل کے ماہر فلکیات کو حاصل تھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ اس علمی روایت کے لیے سامنے آئے جو مغرب میں اپنی موت مر چکی تھی ان کا مقصد علم کو ممکنہ حد تک وسیع کرنا تھا ایسا علم جس کا محور اسلامی فنون سے پھوٹنے والی دانش و حکمت تھی ایسا علم جس کا ایک ہزار سالہ قدیم روایت سے گہرا رابطہ تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتابوں میں ایک ہزار سال پہلے تک کے مصنفین کے حوالے دیتے تھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فلکیات سیاسیات بلکہ بینکاری اور کرنسی تک کے سوالوں پر بھی سیر حاصل عالمانہ رائے دیتے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ روحانی وجدان سے متعلق مشکل ترین سوالات پر بھی تبصرہ و تجزیہ کرنے کی اہلیت رکھتے تھے بلا شبہ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے اسلامی دور میں صدیوں پرانی ثقافت کا دفاع کر رہے تھے آج کی ثقافت تو بالکل بے بنیاد ہو کر رہ گئی ہے ادب اور آرٹ کا ماضی کی روایات سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے آج یورپی مصوری اور شاعری پچاس سال پہلے کی روایت کے پاس داری بھی نہیں کر رہی جبکہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے قدیم زمانوں تک کی فنی روایات کو نبایا ہے یہ پوری انسانی تاریخ سے کشید شدہ مکمل ثقافت تھی اسی وجہ سے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کی عالمی اہمیت ہے امام احمد رضا خار فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے طب میں بھی دلچسپی لی طب جدید کا بڑا قصور یہ ہے کہ اس کا طب کی قدیم روایت سے کوئی سابقہ نہیں رہا اور یہ حکیم و دانہ انسانوں کے بجائے تنگ نظر سائنس دانوں کے ہاتھوں میں آ گئی امام احمد رضا خار فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ محض ایک دانہ اور ذہین عالم دین ماہر فنون اور طبیب ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے تمام تر قدیم روایتی حکمت و دانش کو اندرونی و بیرونی حملوں سے بچایا شاید دنیا کے لیے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کی سب سے زیادہ اہمیت اس بات میں تھی کہ انہوں نے مضرت رسا سائنس کی مخالفت رہی. اللہ اکبر امام احمد رضاقہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اکثر دور میں سائنس کی پرستش ہوتی تھی یہ نیوٹن اور ڈارون پر مکمل ایمان کا دور تھا اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ آئنسٹائن کے انقلاب نے سائنس کی پرستش کے بارے میں شبو و شبہات پیدا کرنے شروع کیے خاص طور پر مسلم دنیا ہی میں سائنس کی جو ہے وہ بہت اتوا ہوتا تھا اور سائنس ہی کو مغربی تسلط کی وجہ گردانا جاتا تھا اسی سائنس کی مدد سے سفید فام اقوام نے نو آبادیات کے لوگوں پر قابو پا رکھا تھا سائنس کی اجتباع میں بہت سے نام نہاد مسلمان بھی شامل تھے اور ان مسلمانوں میں سے ظاہر ہے کہ سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے اسلام کو اس طرح تبدیل کرنے کی کوشش کی کہ اسلام سائنس کے بارے میں مغرب کے نظریات کے مطابق ڈھل جائے یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے اس سے بھی زیادہ کچھ کیا انہوں نے اس سائنس ہی کو مسلمانوں پر استقداد اور مسلط کرنے کی وجہ قرار دیا مسلمان سائنس پرست نہیں تھے انہیں سائنس پرست بننے پر مجبور کیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے کہیں آزادی نہ ہو اور سائنس کے نام پر مسلمانوں کی مرضی کے بغیر مغربی ماہرین اور جدید مسلم ماہرین ہر جگہ حکومت کریں یقیناً آج ہم جانتے ہیں کہ یہ سائنس زیادہ تر حماقت ہے ظاہر جو اسلام سے جو چیزیں ٹکراتی ہیں ہم اس سائنس کو نہیں مانتے امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے وقت میں سائنس سخت نسلیت پرست تھی اور انیس سو اکیس میں اعلی حضرت کے مثال کے وقت اس سائنس نے مغرب میں کمیونسٹ اور فاشسٹ استحداب کا جواب فراہم کیا تھا سائنس کی پرستش کے تباہ کن منطقی نتائج آج اچھی طرح سمجھے جا رہے ہیں خاص طور پر مسلم دنیا نے سائنس کے ہاتھوں خوفناک نقصان اٹھائے ہیں ان نقصانات میں سے ایک سائنس کو ہر غلطی سے مبرہ سمجھنے والی نوعیت وسطی ایشیا کی کمیونسٹ رجیم کے ہاتھوں ماحول کی مکمل تباہی کا ہے آج ساری دنیا سائنس سے منہ مو موڑ کر اس روایتی اس روایتی قدیم قدیمی حکمت و دانش کی طرف رجوع کر رہی ہے جو دنیا پر سائنس کی حکمرانی سے قبل موجود تھی لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے آج سے سو سال قبل سائنس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا سائنس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا اللہ اکبر کبیرہ اگر آپ سائنس پر امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تصاریخ پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ انہوں نے سائنسانوں کی کس قدر تجلیل کی ہے امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن اور اسلام ہی میں کامل سچائیاں ہیں اور کسی بھی طرح ان کی تردید کی اجازت نہیں دی جا سکتی اگر کبھی سائنس دانوں نے ایسا کیا بھی تو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے ان کے دلائل کو اسلامی دلائل سے رد کیا اور ان کے پرخشے اڑا دیے اسی طرح امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سائنس میں بھی عظیم تھے اگرچہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کسی طور پر بھی عام سائنس دان نہیں تھے مگر وہ ریاضی اور فلکیات کتنی اچھی طرح جانتے تھے کے رات کو آسمان دیکھ کر گڑی کا وقت درست کر لیتے تھے وہ مغربی سائنسی نظریات سے بھی آگاہی رکھتے تھے انہوں نے ستاروں کے جگاؤ کی بنا پر بڑی تباہی کی پیشن گوئی کرنے والے ایک مغربی ماہر فلکیات کا جواب لکھا اور اپنے جواب میں انہوں نے مکمل طور پر آسمانوں اور کشش فکیل سے متعلق مغربی نظریات کو بنیاد بنایا اور صحیح طور پر پیشن گوئی فرمائی کہ کوئی تباہی نہیں آئے گی اور ان کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی آج کا نظریہ تھا کہ سائنس کو کسی طرح بھی اسلام سے فائق اور بہتر تسلیم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کسی اسلامی نظریے شریعت کے کسی جز یا اسلامی قانون سے گلو خلاسی کے لیے اس کی کوئی دلیل مانی جا سکتی ہے اگرچہ وہ خود سائنس میں خاصی مہارت رکھتے تھے لیکن اگر کوئی اسلام میں سائنس سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے کوئی تبدیلی لانا چاہتا تو آپ اسے ٹھوس علمی دلائل سے جواب دیتے تھے یہی ان کی عالمی اہمیت کی ایک بڑی دلیل ہے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کسی بھی روایتی حکمت و دانش کو ترک نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ سائنس کو چاہیے کہ وہ حکمت و دانش کی رقیب یا متبادل بن کر نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی خادم بن کر رہے ایک سو سال بعد اب یہی صورتحال ہے جس کی طرف خود مغرب بھی رجوع کر رہا ہے جیسا کہ سبز سیاست اور سبز تحریک سے ظاہر ہے لیکن دنیا میں اب بھی اس امداد کی مدد کرنے والی سائنس کی احمقانہ جو ہے وہ اتباع جاری ہے مغرب اب جان گیا ہے کہ اسٹالن کے جبد اور ہٹر کے نسلی تعصب کے پیچھے سائنس کا کیا کردار تھا اس لیے مغرب نے سائنس کو اس کے اصل مقام پر رکھنا شروع کر دیا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس وقت ہی سائنس کو اس کے اصل مقام پر رکھ رہے تھے جبکہ اچھے جبکہ ابھی اس قدر نقصان نہیں ہوا تھا وہ سائنس کو اس مقام پر رکھتے تھے جس کی وہ اہل تھی <تصفح> روایتی حکمت و دانش ابھی زندہ تھی اور وہ خود بھی اس روایتی دانش سے لبریز تھے وہ صحیح تھے اور مغرب غلطی پر تھا ہاں مغرب کے اپنی غلطی کے اعتراف سے سو سال قبل اپنی زندگی میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے سائنس دانوں کی حماتوں کا جواب دینے کی جدوجہد جہد فرمائی لیکن بلا شبہ احمق یورپیوں کی پوری دنیا کے مقابل میں وہ تنہا تھے تاہم انہوں نے سائنس کو اس کے اصل مقام پر رکھنے کے لیے مسلمانوں کو ضروری کام پر لگا دیا انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج سائنس کی اتباع اور اس کا وہ طریقہ تھا جس سے وہ اسلامی حکمت و دانش کو دمکا رہی تھی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے مقابلے میں آج ہم سائنس کو چیلنج کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں کیونکہ آج مغرب میں بہت سے لوگ خود ہی سائنس کی محدودیت کو جان گئے ہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سائنس کے مقابل اسلام کا دفاع کرنے اور سائنس کی حد واضح کرنے کی کابشوں کی وجہ سے عالمی اہمیت کی حامل شخصیت ہیں صرف امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے طریق کو اپنا کر ہی مسلم دنیا اپنے تباہ کن ماضی اور حال سے پیچھا چھڑا سکتی ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ایک اور سادہ طریقے سے بھی عالمی اہمیت رکھتے ہیں وہ ایک آفاقی تھے جدید دور سخت نیشنلزم اور نسلیت پرستی کا دور ہے لیکن امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ چونکہ مسلمان تھے ولی کامل تھے اس لیے کوئی ملک یا بر اعظم ان کا وطن نہیں تھا پوری اسلامی دنیا ان کی مادر وطن تھی ان کی شہرت ساری اسلامی دنیا تک پھیلی ہوئی تھی خود مکہ معظمہ میں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا انہوں نے اسلام کی بین الاقوامی ثقافت کا تصور دیا وہ تمام لوگوں سے مخاطب ہوئے انہوں نے بہت سی زبانوں میں استکتا کے جواب لکھے وہ ہمیشہ اس زبان میں جواب دیتے جس زبان میں سوال کیا جاتا تھا آج کے دور میں خواتین و حضرات کتنے ہی زیادہ ہوں جب ایک ہی ملک ایک ہی گروہ یا ایک ہی نسل کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے حتیہ کہ ایک عالمی شہرت کا حامل گلوکار بھی آفاقی نہیں ہوتا بلکہ محض امریکی کہلاتا ہے امام احمد رضا خاں اور رحمت اللہ علیہ ایک آفاقی شخصیت تھے اور یقیناً وہ ایسے ہی تھے کیونکہ وہ ایک سنی مسلمان تھے عالم دین تھے ولی کامل تھے اور یقیناً وہ ایسے ہی تھے اور ان کا مقصد اہل سنت کے نظریات اور قائد کے مطابق اسلام کا دفاع تھا اہل سنت کے مطابق اسلام ہی تمام مذاہب میں سب سے زیادہ آفاقی ہے عیسائیت کا مرکز سفید فام نسل ہے کیتھولک عیسائیت کا مرکز اٹلی ہے جبکہ اہل سنت کے مراکز بہت سارے ہیں اپنی تمام تر قدیم روایات کے ساتھ عرب، ترکی وسط ایشیا انڈیا مصر یا اسی طرح کے دیگر ممالک امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کا پیغام آفاقی پیغام ہے وہ کہتے ہیں کہ عالمی اسلامی برادری میں شامل ہو جاؤ جو تمام ملکوں تمام نسلوں اور تمام قوموں میں موجود ہے کس قدر اہم پیغام ہے یہ دنیا بھر کے لیے آج ہم مرگ مذہب کے دور میں رہ رہے ہیں مذہب کو سائنس کے مطابق اور جدید بنانے کی کابشوں نے مذہب اور روحانیت کو نکال باہر کیا ہے سچی روحانیت ختم ہو گئی ہے اور مذہب محض سیکولر مقاصد کے لیے رہ گیا ہے اسی طرح سہمولیت اور یہودیت ہر طرح سے نازی ازم کی طرح مذہب سے ایک غلبہ پسند نسلیت پر تحریک میں تبدیل ہو گئی ہے عیسائیت میں مذہب دائیں بازو کی انتہا پسند سیاست کی مدد کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے جیسا کہ سیاسی کیتھولک طریقہ یا جیری فال ویل کی انتہا پسند امریکی پروٹیسٹنٹ بنیاد پرستی ہے سری لنکا میں بدھ مت کے پیروکاروں میں مذہب نے نیشنلزم کی صورت اختیار کر لی ہے اور مسلم دنیا میں اسلام ایک معاشرتی اقتصادی اور سیاسی تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے جیسے مودودی اور خمینی کی سیاست میں اسلام کو کمیونزم اور فاشزم کے نمونے میں تعمیر کیا گیا ہے ان تمام صورتوں میں روحانیت غائب ہو جاتی ہے ظاہر ہے لوگ صحیح معنوں میں خدا پر کامل نہیں بلکہ قوت و طاقت پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں سہونیوں کی اصل امید امریکہ اور ایف فورٹین پر ہے وہ دعا کی بجائے اجتماعی پروپ گھنٹہ اور اجتماعی تنظیم سازی پر یقین رکھتے ہیں جبکہ اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی ساری تگ تاز اس لیے تھی کہ کسی طرح روحانیت زندہ رہے اور جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں اسلام کو سائنس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کو برداشت نہیں کرتے تھے یعنی اسلام کے وہ اصول جو سائنس کے وہ اصول جو اسلام سے ٹکراتے تھے ان کو وہ کسی طرح قبول نہیں کرتے تھے برداشت نہیں کرتے تھے اس سے زیادہ اہم ان کی وہ کاوشیں ہیں جو انہوں نے اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام کے روحانی اشغال کے دفاع کے لیے جاری رکھی انہوں نے صوفی ازم یا اسلامی تصوف کے دفاع کے لیے سخت محنت اٹھائی اسلامی روحانیت کی بنیاد وہ مسلم درویش اور اولیاء اوریاکرام ہے جن کا سلسلہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے زمانۂ اقدر سے جا ملتا ہے ان صوفیاء اکرام کا ایک دوسرے سے اور ماضی بعید کے صوفی صلاحل سے گہرا ربط ہوتا ہے اور اس طرح ایک نسل سے دوسری نسل تک صوفی ازم کا علم عمل منتقل کرتے ہوئے وہ ایک زنجیر یا سلسلے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ تمام اہم صوفی سلاتل میں مجاز تھے اور خود بھی ایک بلند پایا صوفی اور مسلح تھے انہوں نے خود اور ان کے پیروکاروں نے تصوف کی تمام روایات پر عمل کیا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی تحریروں میں اسلامی تصوف اور روحانیت کی چودہ سو سالہ روایات ملاحظہ کر سکتے ہیں مذہب کی تمام علمی دولتیں انہی قدم سے ہیں وہ ایک جدید صوفی سے کہیں برطر و بالا ہیں انہوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی مرگ مذہب کی تحریک کے خلاف پوری کوت اسلام کا دفاع کیا یہی وجہ تھی کہ انہوں نے متعصب اور نشے میں ڈوبے ہوئے سانس کے خلاف جہاد کیا اور ہاں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے وہابیوں کے خلاف جدوجہد کی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدید اثر کے تمام حملوں کے خلاف مذہب کے زبردست محافظ تھے ایک بھرپور تحریک کی رہنمائی فرمائی تاکہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام اپنا کام جاری رکھ سکے تنہا یہی کام امام احمد رضافہ کو عالمی اہمیت کی حامل شخصیت بنا دیتا ہے بہت سی تقاریب اسلام اور اسلامی تصویر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عید میلاد النبی کی تقریبات بزرگان دین کے مزارات یا دیگر مقامات پر ان کے اعراض کی تقاریب وغیرہ اس سارے تصوف اور مذہب کے ساتھ تمام طرح کی عبادات اور تقریبات کی مضبوط روایت وابستہ تھی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس ساری روایت کی بھرپور حفاظت فرمائی انہوں نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ عصر جدید کو تصوف اور مذہب کی شاندار علمی روایت پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے مرگ مذہب کے خلاف یہ جدوجہد بجا طور پر عالمی اہمیت کی حامل ہے سہولت عیسائیت بدھ اور اسلام میں مذہب کی موت کے نتائج ہم ملاحظہ کر چکے ہیں آج ہم جانتے ہیں کہ ہوش مندی اور عقل و شعور کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرتے ہوئے مذہب کو پھر سے زندہ کر دیا جائے انسانیت کے لیے ضروری ہے کہ ایک بار پھر خدا حیات معڈز موت اور یوم حساب پر یقین کامل پیدا کرے طاقت کی پرستش اور اس اخلاقی پستی کا جس میں انسانیت گزشتہ صدی سے گر چکی ہے فقط یہی ایک علاج ہے لیکن صحیح مذہب کو کوئی کہاں تلاش کرے مذہب میں تو تحریفات ہو چکی اور گندے لوگوں کو ماننے والی عیسائیت کیسے یاد کرے کہ حقیقی مذہب کیسا تھا لیکن ہمارے پاس امام احمد رضا خا رت اللہ علیہ اور ان کی رہنمائی میں چلنے والے سنی تحریک موجود ہے سنی علماء موجود ہیں ہم ان کے پیروکاروں اور ان کی تعلیمات کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ حقیقی مذہبی زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اور حقیقی روحانیت کیا ہوتی ہے سائنسی قوم پرستی نسلیت پرستی اجتماعیت کے جدید عہد میں حقیقی مذہب کا دفاع اور حفاظت ہی اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی عالمی اہمیت ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت دیگر تمام خصوصیات مذہب کی موت کے خلاف ان کی دفاعی جد و جہد ان کی طرف سے سائنس کی مخالفت ان کی آفاقیت اور روایتی آرٹ کے تحفظ کے اعلمانہ کردار سے نمایاں ہوتی ہے اور ان کی اصل اہمیت یہ ہے کہ وقت نے انہیں صحیح ثابت کر دیا ہے کیونکہ آج سب نے روایتی مذہب کو ترک کرنے سائنس کے پیچھے بھاگنے اور سائنس کی ساری تبلیغی غلطی کو جان لیا ہے یقیناً امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی مذہب کا دفاع نہیں کیا بلکہ انہوں نے اسلام اور خصوصی طور پر اہل سنت کے عقائد کے مطابق اسلام کا دفاع کیا ہے جو حقیقی اسلام ہے اور دنیا کے لیے ان کی اصل اہمیت اسی میں تھی کہ انہوں نے اسلام کے دفاع اور حفاظت کے لیے کام کیا امام احمد رضا خان بریلی بھی اللہ علیہ کے عالمی جد و جہد ان کی یہی جد و جہد ہے جس کے ذریعے انہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور اسے آج کے دور کے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے محفوظ رکھا انیسویں صدی میں زوال اقتدار کی وجہ سے اسلام کو بیرونی حملوں کا خطرہ درپیش تھا لیکن اس کے ساتھ ہی اسلام کو اندرونی حملوں سے بھی خطرہ تھا مسلمانوں میں اعلی معاشرتی مقام کے حامل بہت سے لوگوں نے سوچا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے انہوں نے سوچا کہ وہ مسلم برادری کو چھوڑ کر یورپیوں اور امریکیوں جیسے غیر مسلم معاشرے میں اچھی طرح زندگی گزار سکیں گے وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس طرح کرنے کے لیے انہیں اسلام کو مغربی نظریات کے مطابق ڈھالنا پڑے گا روایتی اسلامی طرز زندگی کو چھوڑ کر مغربی طرز زندگی کی تقلید کرنا پڑے گی اس سے بھی اہم بات یہ تھی کہ اسلام کو یوں تبدیل کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ جدید مغربی سائنس کی ترتیش سے مطابقت پیدا کر سکے اسلام میں مذہبیت کم ہو جائے اور وہ جدید مغربی نظریات کے مطابق ڈھل جائے اب یہ سب کچھ کرنے کے لیے ان نام نہاد مسلمانوں کو نبی پاک یہ پاکل اسلام کے مرتبے و مقام کو گٹانے کی ضرورت تھی ان کے معجزاد کا انکار درکار تھا ان کو کسی خاص روحانی قوت سے محروم ایک عام انسان کی سطح تک گھٹانا مقصود تھا تاکہ مغربی سائنس سے ہم آہنگی ہو سکے اللہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام کم کرنے کی کوشش کی گئی تو ان سائنس پرست مسلمانوں کا درجہ بطع خویش بلند ہو گیا بظاہر اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو تبدیل کرنے کے استحقاق کا دعویٰ کرنے لگے اب ان تمام ضرورتوں نے ان مسلمانوں کو وہابیت کے رستے پر ڈال دیا وہابیت جسے اٹھارہویں صدی میں ابن عبد البہب نے شروع کیا وہ طاقت کے ذریعے پروان چڑھی وحابیت خالص مذہبیت اور خصوصاً روایتی تصوف کو اتار کر دور پھینکنے اور اجتہاد کا دروازہ کھولنے کے کام آ سکتی تھی اجتہاس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کو مغربیت میں ڈالنے کے خواہش مند مسلمانوں کی مرضی کے مطابق اسلامی قانون کو دوبارہ لکھا جائے تاکہ وہ غیر مسلم سوسائٹی میں اچھی نوکریاں حاصل کر سکیں اس طرح امام احمد رضا رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں اسلام کی شخص کا عمل شروع ہو گیا اولاً اہل سنت کے عقائد کے مطابق روایتی اسلام پر حملہ کیا گیا اور اسے تر بتایا گیا پھر برطانوی حکومت میں اعلیٰ مناسب کے خواہاں سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے اسلامی جدید کو رواج دیا اور بعد مغربی سرمایہ داری کی تقریر محض کرنے والے اور حکمرانی کی تمام قوت اپنے ہاتھوں میں رکھ کر مسلم دنیا میں سرمایہ دارانہ تشکیل دینے والے اسلامی جدت پسند نے اس جدیدیت کو مزید پروان چڑھایا اور جب یہ اسلامی جدیدیت ناکام ہو گئی تو پھر کمیونزم اور فاشزم کی نقل کی صورت میں وحاویت ابھر آئی فاشزم اسلامی بنیاد پرستی ہے جو ایران اور دیگر ممالک میں مکمل ناکامی اور تباہی پر منتج ہوئی ہے آج ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس میں مغرب کے بہترین دو سعودی حکومت کے سانح مسلم دنیا میں تمام تر کوششوں کے باوجود اسلامی جدیدیت کی ناکامی کی مصیبت اور آج کے دور میں بنیاد پرستی کی آفت کی صورت میں وہابیت اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے بنیاد پرستی کی آفت شاید ابھی مستقل میں بھی باقی رہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تہار نے بہت آغاز ہی میں ان تمام غلط راہوں کی نشاندہی اور بھرپور مخالفت کی تھی وہ مغرب اور سائنس سے کوئی ر آیت نہیں رکھتے تھے انہوں نے تمام عمر وحابیت کے خلاف جد و جہد میں صرف کی انہوں نے ہر اس شخص کی مخالفت کی جس نے نبی پاک علیہ السلام کے مرتبے و مقام کو گٹانے کی کوشش کی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی طرح کی تنقید کرنے یا ان کی عظمت و کمال میں کوئی بھی شک پیدا کرنے کی اجازت دینے سے صاف انکار کر دیا انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کو گٹانے والے وحابی تراجی میں قرآن کے مقابلے میں اردو زبان میں قرآن حکیم کا بہت ہی خوبصورت ترجمہ پیش کیا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اسلام کی ان تمام غداروں کی سیاسی اسکیموں کی مخالفت کی جو اسلام کو اپنی قوت بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے انہوں نے ان دیوبندیوں اور وہابیوں کو خوب خوب حضرت تنقید بنایا جو سیکولر انڈیا میں ہندوؤں کے ساتھ مل کر اعلی عہدوں پر پہنچنے کی آس لگائے بیٹھے تھے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرما چکے تھے کہ یہ تمام کوششیں اشتمالیت اور وسیع قتل عام پر منتج ہوں گی کیونکہ ہندو کبھی بھی اقتدار میں ان وہابی دیوبندیوں کی شرکت پسند نہیں کریں گے امام احمد رضا خان رحمتہ اللہ علیہ نے ان بہادیوں کی عوامی سیاست پر سخت تنقید کی جو اعلیٰ مناسب کی حصول کی اسکیموں میں مدد کے لیے مسلمانوں کو محض ووٹروں کے گلے میں بدل دینا چاہتے تھے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے باب اجتہاد کھولنے کی کسی بھی کوشش کی بھرپور مخالفت کی وہ کسی کو بھی اپنی ذاتی قوت کے حصول کے لیے اسلام کے نام کا استعمال یا اسلام کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے تھے ان سب باتوں سے بڑھ کر امام محمد خان رحمت اللہ علیہ نے حقیقی اسلامی برادری کے تحفظ کی کوشش فرمائی روایتی اسلامی سوسائٹی اگرچہ پیچیدہ تھی مگر اس کی بنیاد ناقابل تبدیل شریعت کے محافظ اور مسلمانوں کے رہبر علماء کرام کے نظام مزارات خانقاہوں اور مشائل کرام کے ساتھ صوفی سلاسل کے مکمل وجود اور میلاد کی طرح کی تقریبات پر تھی یہی سوسائٹی دنیا میں اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق ڈری ہوئی سوسائٹی ہے اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اسی کے دفاع کی کوششیں فرمائیں. انہوں نے بلا شبہ وہابیوں سے اس اسلامی سوسائٹی کو بچایا اور بہت سے ایسے دوسرے لوگوں سے بھی جو علماء سے جان چھڑا کر موجودی کی طرح کے صحافی اور سیاستدانوں کو نگران بنانا چاہتے تھے تاکہ تصوف کے سلاسل کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکے اپنی جگہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے وقت ہی تھے ان لوگوں نے سرمایہ داری یا اشتراکیت کے نمونے پر ایک خوفناک سوسائٹی تشکیل دے دی تھی اس پر انہیں کی حکومت تھی جس کا انہی کو ان کے خاندان کو اور ان کے دوستوں کو فائدہ تھا اور اس سائنس پر سوسائٹی سے چھٹکارے کی کسی بھی کابض کو دبانے کے لیے انہیں ہر جگہ خفیہ پولیس کی ضرورت تھی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی رہنمائی فرمائی کہ مسلم کمیونٹی آج کی دنیا میں کسی طرح سے کس طرح صحیح میں محفوظ رہ سکتی ہے اور انیس سو بارہ میں چار نکافی پروگرام کے تحت یہ نظریہ پیش فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس کے تنازعات ماہم حل کرنے چاہیے اور علماء کی قیادت والا معاشرہ بنانا چاہیے انہوں نے آپس میں خرید و فروخت کی طرح متوجہ ہونے کی رہنمائی فرما کر ان کے اتحاد معاشی استحکام اور صحیح اسلامی معاشرے کی تشکیل کا راستہ بھی بتا دیا یہی رابطہ تھا جس پر چل کر مسلمان غیر مسلم سوسائٹی میں ڈلے بغیر اپنی تمام روایات سمیت اپنی سوسائٹی کو محفوظ رکھ سکتے تھے بدترین نسل پرستی تعصب اور اشتمالیت سے اور شریعت و طریقت کو پروان چڑھا کر اپنی اسلامی جنت میں برقرار رہتے ہوئے جدید دنیا کو جہنم میں اترتے دیکھ سکتے تھے وہ مغربیت اور سائنس کی بے جالادینیت سے بھی محفوظ رہتے اور وہابیت کی لانتوں سے بھی محفوظ رہتے کسی طرح کا سیاسی دام ان کو اپنی گرفت میں نہ لے پاتا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اور دیگر لوگوں نے اس منصوبہ بندی پر عمل کیا جس سے اسلام اور اہل سنت کی روایتی سوسائٹی بیسویں صدی کے تمام تار حضرات کے باوجود زندہ وقت سلامت رہی آج تمام جدت پسندوں اور بنیاد پرستوں کی ناکامی کے بعد منصوبہ رضا کی عظمت کھل کر سامنے آ رہی ہے یہ منصوبہ رضا ان جدیدیوں اور بنیاد پرستوں نے مسلم دنیا میں کوئی پائیدار تعمیر نہیں کی غیر مسلم بھی ایک اچھی سوسائٹی تشکیل دینے میں ناکام رہے ہیں کمیونزم اور فاشزم دونوں ناکام ہو رہے ہیں حتیٰ کے اعتدال پسند سوشلزم کے فوائد بھی معدوم ہو رہے ہیں کیونکہ مغرب اب دوبارہ سرمایہ دارانہ نظام کی خالص اور بے رحم تعمیر کی طرف لوٹ رہا ہے اور دنیا سائنسی منصوبوں کی ناکامی محسوس کر رہی ہے ذریعہ حالات امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی اہمیت اور بھی نمایاں ہو رہی ہے انہوں نے جدید منصوبوں پر اس وقت تنقید کی جب وہ ابتدائی منزل طے کر رہے تھے آج امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے نظریات سچ ثابت ہو رہے ہیں یہ ایک مرد مومن کی فراست اور اس کی بصیرت تھی سب کچھ صدقہ تھا عشق رسول پاک کا صلی اللہ ہوتا علیہ وسلم اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا دور اب شروع ہوا ہے ہم اسلام دشمن اور غیر اسلامی حکومتوں اور معاشروں کی دنیا میں رہ رہے ہیں جس کا مذہب سے رابطہ کٹ چکا ہے ہمیں امام نے سکھایا کہ ہم اس دنیا میں کس طرح ہر باطل کا مقابلہ کرتے ہوئے وقار کار کے ساتھ زندہ رہیں اب تک ہم وہ تمام پہلو ملاحظہ کر چکے ہیں جن کی وجہ سے امام احمیت کے حامل ہیں انہوں نے جتنا جو کچھ بھی کیا اس کی اہمیت یہی ہے کہ انہوں نے جدید دنیا کے حملوں کے خلاف عقائد اہل سنت کے مطابق اسلام کا دفاع کیا اور امام احمد رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ عالمی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ اہل سنت کے عقائد اور اسلام عالمی اہمیت کے حامل ہیں اور عقائد اہل سنت اور ان کے نظریات ہی دنیا کے مسائل کا جواب رکھتے ہیں انہی عقائد و نظریات کا نام اسلام ہے اور یہی سچا مذہب ہے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دنیا کے لیے تمام انسانیت کے لیے اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک اللہ اس کے سچے رسول اور دین حق کی طرف لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل و اکمل محبت اور عزت و عظمت کو اسلام اور اپنی زندگی اور اپنی تمام علمی کابشوں کا مرکز بنائے رکھا اور یہی ان کی عالمی اہمیت کا سبب ہے انہوں نے اپنے عہد کی ہر بات تحریک کا رد کیا اور بیخ گونی کی بھرپور کوشش کی انہوں نے انگریزی اقتدار کو تسلیم کیا نہ انگریزی کچہری میں گئے یہاں تک کہ لفاحوں پر ہمیشہ انگریزوں کی تصویر والے ڈاک ٹکٹ کو الٹا لگایا یہ کہتے ہوئے کہ انگریزوں کو الٹا لٹکا رہا ہوں انگریزوں کو الٹا لٹکا رہا ہوں تحریک ہجرت تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات وغیرہ کی مخالفت کی آج لوگوں کو احتراف ہے کہ امام نے صحیح کیا تھا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کس قدر دور اندیش تھے انہوں نے واقعات کو کبھی بھی جذبات کی رو میں بہنے نہیں دیا وہ ہر شے کو اسلام کی کسوٹی پر رکھتے تھے وہ صدا سرات مستقین پر قائم رہے اور ایک سچے اسلامی مدبت اور جہاں دیدہ سیاسی مبصر کی حیثیت سے قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا یہ ہے امام احمد رضا مجد و ملت رحمت اللہ علیہ کی عالمی اہمیت وماں علیناغل مبین تو الحمد للہ پچیس سفر المظفر ارس اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس روم میں پہلے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے جس کا نام امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی عالمی اہمیت یہ بھی رکھا جا سکتا ہے ہمارے پاس سیرت اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے موضوع پر الحمدللہ بہت مواد ہے اور خاص طور پر اعلی حضرت کا قلمی جہاد فتح رضویہ شریف اور فتح رشیدیہ رشید احمد گنگوہی کا اس کا تقابلی جائزہ مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت کا رسالہ ہے ندائے یا رسول اللہ پھر اعلی حضرت کی ایک بہت ہی پیاری کتاب تجلی الیقین اور پھر خاص طور پر اعلی حضرت پر رحمت اللہ علیہ پر تقریباً ایک سو پچاس اعتراضات کے منہ توڑ جوابات اور پھر ابھی آپ نے جو ایک مقالے سے متعلق گفتگو سنی ہے جس میں اعلی حضرت رحمت اللہ کا علیہ نے سائنس کے ان اصولوں کی مخالفت فرمائی کہ جو اسلام سے ٹکراتے تھے لیکن خود جو ہے وہ سائنس سے متعلق آپ کی آگاہی اگر آپ جاننا چاہیں تو اللہ نے کہا یہ بیان ہم ضرور کریں گے کہ قرآن سائنس اور امام احمد رضا انشاءاللہ پھر تبرکات کے فضائل سرکار علیہ السلام کی شفاعت سے متعلق امام احمد رضا خان اپنے اور غیروں کی نظر میں شریعت و طریقہ سے متعلق آپ کا ایک تھکاوہ بڑا مشہور ہے پھر احادیث موضوع موضوع حدیث اور اعلی حضرت پھر اعلی حضرت اور علوم جدیدہ و قدیمہ نور اور نور اور سائل سے متعلق آپ کا ایک رسالہ ہے اعلی حضرت کے وسایہ ہیں سمجید ایمان ہے ایک رسالہ آپ کا بڑا مشہور ہے خلافت سے کے اکبر اور حضرت علی اور مرتضی والا تصور شیخ سے متعلق قنز ایمان قرآن مجید گاڑی کی اہمیت شہنشاہ سرکار علیہ السلام کو کہا گیا اس پر دلائل اذان القبر اور بہار رضویت اور اس کے علاوہ مطلب اور بھی کئی ایک رسالے ہیں اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ اب اعلی حضرت کی شاعری پر ہی اگر آپ چلے جائیں یقین کریں آپ یہ دس دل روم کھولی رکھیں اور اس دس دنوں میں ہم جو مطلب تقریباً ڈھائی تین گھنٹوں کے لیے آتے ہیں اس میں اگر ہم صرف شاعری کے موضوع پر ہی اعلیٰ حضرت کے کلام کرتے رہیں تو یہ دس دن ختم ہو جائیں گے لیکن اعلی حضرت کی شاعری کے متعلق موضوع ختم نہیں ہوگا الحمدللہ تو اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ علیہ کی مطلب جس رخ سے بھی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جائے نا اس رخ پر بے بہار جو ہے وہ مواد علماء کو مل جاتا ہے ہم تو بادل کسی شمار میں نہیں ہے اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں جو ہے وہ ہماری ان کابشوں کو تو ابھی جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا قلمی جہاد اس موضوع پر بھی ہمارا ایک بیان تیار تھا لیکن میرا خیال ہے کہ آپ ابھی ناز شریف رے فرمائیں اور مجھے دس منٹ دے دیں انشاءاللہ شاء دس منٹ میں میں حاضر ہوتا ہوں آپ لوگ ناز شریف پر اپنی طرح رکھئے گا ہم جب ہینڈ ریز کریں تو ہمیں مالک لیجیے گا انشا اللہ حرب العزت دس منٹ میں تقریبا ہم حاضر ہوتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جب ہم ہینڈ پیش کریں تو اس وقت اعلی حضرت کا جو قلمی جہاد ہے اس سے متعلق بھی چند اہم باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی وطلا جلال انشاءاللہ